دے چلے جب نبی کے قدمی مرشد مجدد زمانہ مجدہ مولانا شاہ حکیم محمد اخبار صاحب رحمت اللہ کے اشارے ہیں کچھ اشعار اس میں حب کے بھی ہیں سور تہوار چلے جب نبی کے قدم میری قسمت کا یہ تو ہارم میری قسمت ہارم جس ندی پر چلے تھے نبی کے قدم جس زمین پر چلے اے نبی کے قدم میری قسمت کا یہ حرم میری قسمت کا یہ سوا حرم جس زمین پر چلے اے نبی کے قدم پر چلے تھے نبی قدم جس سے کے تھے کل سی نئے پیا جس چپ کے تھے کل سی نئے میرے سینے کو ماسلے کو ملت سینے کو ملک جس سے چپ کے تھے کل سی نئے جس سے چپ کے تھے کل سی نئے جس سے جب میرے سینے کو حاصل نئے وہ ملک میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملکم میری قسمت کا یہ تو میرے ملک جس زمین پر چلے نبی کے مرم موجائے کے مانتے موجود آلاتے معیش کے آلات نابنے کے آلات کیونکہ کعبہ شریف اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بالکل وسط میں بنایا ہے کہ کے آلاتے تھے مانتے دنیا میں ہے کا بھرے موترم بستے دنیا میں ہے کابر موترمے کے آتے ہیں مانا کے بستے دنیا میں ہے کابر موترم اور یہ شیر ہلتے والا کے شان مضمون کے نشان نہیں کرتا ہے اور بنوایا گھر اپنا سر اور بنوایا گھر اپنا یو متا سر ہوتا کے سب کو تے ہن سیل ہوتا کے سب کوتا بنا بڑا ورنہ گھر بنا تا بڑا کافی بش گرتے سب گائے روی بش گرتے سب گائے فرماتے چلے کہ اللہ لگتا کتنی ادیب شاندار تھے کتنے بڑے بڑے سورج چاند ستارے کیسی کیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی لیکن بندوں پر کیا کرم فرمایا کہ اتنا مختصر سا گھر بنوایا تاکہ میرے بندوں کو میرے گھر کا طباف کرنے میں تکلیف نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہاں جنتا سے لے کے مکہ مکلمہ تک بھی بنوا سکتے تھے گھر ایک چکر بھی پورا نہ کر پاتے اتنا مختصر سا اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوایا بنوایا گھر اپنا مفت سر سیل ہوتا سب کو ترم ورنہ مالک اگر گھر بڑا ورنہ مالک گھر گھر بڑا آگے بش کے تے سب نائنا ہارم آگے بس گرتے سب گائے رام ہارم نی قسمت کام جس زمین پر چلے تھے ندی کے قدم اپنے کافی کا پیرا کیا مختصر اپنے کام کا مقصر سارے بیت کی ہے شان کرم سارے بے بیت کی ہے شان کرم اپنے کام میں کام سر سارے بے بی ہے یہ شان کرم ساہ بی کی ہے یہ شان کرم ہے یہ شانِ کرم. دوسرا کیوں شانو الگ والا ہو جائے گوہرم کے پہاڑوں پہ سبزانی के کے पे پہ سبزانی مگر دوست بانم ہے مگر دوست پاس بان ہارم گو کے پاروں کے سبزہ نہیں اے مگر دوست دو پاس بان ہارم اے مگر تو دوست پانے حرم ورنہ گر تو میں بیٹھے ہوئے ورنہ گر تو میں بیٹھے ہوئے کہنے دے میرے یا کرتے پانے حرم کرتے پارم سرفے کا با سے بھی اور کعبا سے ہی سرد کا باس ہی اور کعبا سے ہی دور کرتے ہم کو پا میں دور کر دیتے ہم کو پہاڑوں تو ان پہاڑوں نے بھی میرے توہید کا, کا رب کی جانب سے دین رب کی جانب سے نام ہرم پہ بھی ملے تو جان سے ہے نام ہرم یہ پہاڑوں پر اگر سبزہ بابا گلزار گل ہوتا تو حادی جو ہے کابر شریف کو چھوڑ کر امتحان کا امکان تھا کہ کہاں کابل شریف کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی اور ان بابات میں اور گلو گلزار میں وہ ملبول ہو جاتے اللہ،, اللہ سے دور ہو جاتے اور کعبہ سے بھی دور ہو جاتے لیکن افسوس ہے کہ آج حرم کے پہاڑوں پہ تو سبزہ نہیں ہے لیکن وہاں ڈیزائنوں کو لوگ جو ہے بہت تصویر کشی کر کے بڑی ہوگی کیونکہ عالیشان تعمیر ہے وہ حضرات تو اللہ کا گھر سمجھ کے اس کی تزئین و رہائش اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کے تعلیم کرتے ہیں اس وجہ سے اس کی عالشان اور تعمیر بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں وہاں کے اللہ کے گھر کے نقش و نگار کو کیمروں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں مناظر کو محفوظ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہاں دل و جان سے حضوری قلب کے ساتھ حاضری ہو اللہ کے گھر میں بھی وہاں احساس ہو کہ اللہ تعالی کا گھر ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے اور ہم اللہ کو دیکھیں اور اسی طرح مدینہ شریف میں جب حاضری ہو اور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہاں حضرت نے فرمایا کہ ہم اللہ اللہ کے بھی مہمان ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان ہیں ہم میزبانوں میزبانوں کے طرف تو توجہ نہ ہو وہ بھی اس قدر عظیم و شان میزبان <تصفح> کہ ان کا مثل کوئی نہیں اللہ کا کوف اور ہمسر کوئی نہیں اللہ سے اللہ کے برابر تو کوئی ہستے نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اور تمام مخلوقات میں آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے سب سے محبوب اور سب سے مقرر بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں لیکن وہاں پر ہم کہاں کیا کرتے ہیں اس قدر افسوس کی بات ہے اور کا سودا ہے بجائے اس کے میزبان کی طرف توجہ کریں جہاں حاضری بھی ہے اتنی عظیم شان ہستی کی حاضری اللہ تعالیٰ نصیب فرما رہے ہیں لیکن وہ چھوڑ کر کیمروں کے اندر نقش نگار کو اور آیات کو اور ٹوروں کو اور طرح طرح کی تصویریں اور بعض لوگ تو انتہا کرتے ہیں کہ وہاں اور دوسروں کی تصویریں کھینچتے ہیں جانداروں کی تصویریں کھینچتے ہیں جو بالکل بھی جائز جائز ناجائز نہیں کہتے لیکن بالکل پسندیدہ نہیں ہے وہاں جو, جو اس جو حاضری کو دوری قلب کو چھوڑ کر اس کی ادھر متوجہ ہو بہت ہی یعنی محبوبی کی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ تعالی حفاظت کر یہ تیسرا عظیم شاہ مزمون ہلتے والا گرد جو اشار پڑ رہا ہوں یہ بھی ہجرت کا ایک راز تک ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صرف کا حکم فرمایا اس میں بہت سے تقرینی راز ہیں جن میں سے ایک راز یہ بھی ہے یہ بھی ہجرت کا ایک راز تک وین ہے ورنہ روزی ہو تاج ہارم ورنہ روزانی ہو تاج و رے ہارم یعنی روزہ بھی ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم شریف کے اندر ہو سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تکمیلی طور پر انتظام فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مدینہ شریف نے بنایا یہ تک دین ہے ورنہ ہو تاز ہارم کل وقت دو ٹکڑے ہوتے آح کل وے کے دو ٹکڑے ہوتے آر آتے ہیں ہارم محترم درمیا ہر روز محترم یعنی وقت کے کپ جاتی کے اللہ تلّہ کی کل پر ستاروں رسول اللہ صلاح کے روزے پر حاضر ہوں کل کے ہوتے درمیا ہر روز محترم درمیانے محترم جا کے تے دے سد گم بدتے جان جا کے تحت گم بدتے جان اور مکان ہو جاتے ہو جاتے جا اور مکہ میں ہو جاتی نئے ہار اور مکہ میں ہو جاتے دار ہار میری قسمت کا جس زمین پر چلے نی کے بدھ وتن کے بھی چوتھا سم شان بھا بدھ وطن کے بھی مجرت سے سب گر گئے کے بھی سب مجرت ہج رت سے سب گر گئے قطوتن کے لیے ہج رتھ سے سب گر گئے سوئے کہا چلے جب نانی کے قدم سوئے کہ یہ شیر ہر بالا کا جب ہوا اس کے بعد ایک دفعہ مجلس میں کچھ غلبہ حال حضرت کو ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تیسرا جو ہے کاٹ دو اور فرمایا کہ اس میں مکہ مکرمہ کی جو ہے وہ عزت اور شرف میں کمی معلوم ہو رہی ہے اس, اس بات سے بد وطن کی ہجرت سے سب کے گئے حالان کے رہتے والا کا منشا یہ تھا کہ جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مدین شریف میرے نبی کے ساتھ ہجرت کروں تو وجہ اس کی کہ وطن پرستی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ہم مکہ کے ہیں فصل ہیں تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی نے ہجرت کرو فرمایا تو اس طرح سے وطنیت بھی کوئی چیز نہیں رہی قیامت تک کے لیے یہ چیز ہو ثابت ہو گئی کہ وطنیت کوئی چیز نہیں اصلی وطن کیا ہے جہاں اللہ کو ہمارا جانا ہمارا رہنا پسند ہو جہاں اللہ تین پہلے اللہ کو وہ سب سے زیادہ جگہ محبوب تو مگر جب جب نبی کو اللہ تعالی نے حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تو سارے اصحاب کو حکم ہوا کے احساس سب کے سب جو ہے نبی کے ساتھ جائیں اگرچہ ایک لاکھ کا ثواب وہاں تھا مکہ مکرمن ہے لیکن ایک لاکھ کا ثواب کھوڑا کے پچاس ہزار روپے بھیج دیا یہ, یہ معلوم ہوا اس سے والے تعالی کا مضمون ہے جس سے معلوم ہوا کہ اسلام جوڑے باقی کا مذہب نہیں ہے کہ اتنے کمائے اور اتنے نوائے بلکہ محبت کا مذہب ہے سرافا محبت ہے کہ نقی کے ساتھ محبت کرو کو کو تم ٹوکو اللہ فتح ایرونی اور نق کو مقصود اللہ کی محبت ہونا چاہیے یہاں بھی جو مانتے ہیں اور جو بھی افعال کرتے ہیں اس سے مقصود اللہ کی محبت حاصل کرنا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے نہ ثواب جب چکے ہم ثواب کے بھی محتاج ہیں اور ثواب کے حریص بھی رہنا چاہیے لالچی رہنا چاہیے لیکن فوقیت کس کو دینی چاہیے محبت کو جب, جب انبیاء تھے تو انبیاء کی محبت اور جب اب انبیاء نہ رہے اب اولیاء ہیں تو اولیاء کی محبت وہی کام کرے گی کہ جہاں ہمارا ولی جائے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تو, تو اس, اس مسئل کو حضرت نے کس شبے کے تحت تبدیل کرا دیا اور یہی یہ باقاعدہ تھا حضرت والا تو خالج ہو چکا تھا حضرت کو یہ میں تاریخ تعریف نوٹ نہیں کی میں نے یہاں لکھا ہوا ہے سب لیکن تاریخ تو مجھے یاد نہیں لیکن غالباً دو ہزار چھ یا سات کی بات ہے حضرت حضرت والا خاص علی تھے لیکن اس مصیبت پر جستا حضرت نے اس مصرے کو تبدیل کر دیا اچانک سے حضرت نے فرمایا جو مصرا ہے خط وطن کے بھی ہجرت سے سب کے لیے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اس میں کہیں توہین نہ ہو تو اس نصرے کو یوں بدل دو سارے اصحاب بھی سوئے تہبہ چلے سوئے تہبہ چلے جب نبی کے قدم سے سارے اصحاب بھی سوئے تہبہ چلے کیسا بہترین وطن پر وزن اور بالکل بامانی بت وطن کے بھی سب ہجرت بت وطن کے بھی ہجرت سے سب گر گئے سوئے تہوار چلے جب نبی کے قدم یہ تھا شعر اس نے اس کو یوں بدل دیا سارے اصحاب بھی سوئے تہبہ چلے سوئے تہبہ چلے جب نبی کے قدم مطلب بھی حل ہو گیا اور مکہ کوئی ذکر بھی نہیں آیا اور مطلب بھی حل ہو گیا بد وطن کے جرت سے سب گل گئے بد وطن کے جرت سے سب گل گئے سور تہوار کے پتن سارے اصحاب بھی سوئے پہ بہ چلے سارے اصہابی سوئے پہ بلے سارے اصہابی سوئے پی با پہ با جب ندی کے پر تیبا چلے حالت ہمیں یہ تیسرا چاہک تبدیل کیا اس سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ میرے پینے کو دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہوں یا آسمان سے اللہ نے عطا فرمایا سارے سوئے پہ چلے सारे असभावी सोए पह चले सारे असहावी सोए पह चले सोए पहचले जबना बी के पदम सुय पह चले जबना भी के पदम میری قسمت کا ہے دو زمین پر چلے کے قدم آپ کے گھر میں حاضری آپ کے گھر میں آپ ترکیے حاضری آپ کے گھر میں کیے حری ایک نا پر ہے خدا کا کرم ایک نا پر ہے خدا کا کرم آپ کے گھر میں کیے اپری آپ کے گھر میں اپنے ترکیے حاضری آپ کے گھر میں اپ ترکی حاضری ایک نائل پرتا کا کرم ایک نائل پرتا کا کرم سارے سہابی سوئے پہل سارے بھی سوئے پہلے سارے پہ چلے سوئے جب نانی کے مانم جب ندی کے پلنگ میری قسمت کا ہارم جس زمین پر چلے جی کے پرن دل ترقار رسی Are Oh, uh -huh. کی محبت میں اور اللہ کی شریعت کا اہتمام نہ ہو اللہ کی محبت کا اہتمام نہ ہو بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہ ہو اور محبت کی کیا علامت ہے من حق بس فقد حق بنے وہ من حق بنے کہا نہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سید محبت جہیز کی علامت یہ ہے کہ شریعت کے احکامات پر پوری پوری دل و جان سے عمل کرنا اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا اور سنتوں کا اہتمام یہ سب چیزیں یہ قلب کا مدینے میں ہونا یہ ہے اس کا جینا بھی کوئی جینا ہے یہ جو اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ اس کا جینا کوئی جینا ہے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر زندگی دل ترخار میرا میں دل ترخا حاضر کل تو ہو ایسی حاضری جو ہے وہ کامل حاضری نہیں ہوگی اب اچھی ہوگی یہ مت ہے لیکن اصل کامل حاضری کیا ہے کہ ہمارا قلب کل مدینے میں ہو یعنی ہر وقت یہ فکر اور یہ دھن اور یہ دھیان لگا رہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات پورے ہو رہے ہوں اور کہیں اللہ اور رسول کا حکم پامال نہ ہو رہا ہو اور جو کام ہم کر رہے ہوں وہ سنت کے مطابق ہو جائز دریاتی ہے کہ جیسے بدلاتے رہتے ہیں کہ بھئی کرتا پہننا ہے تو بایاں ہاتھ بھی پہلے ڈال سکتے ہیں جائز تو ہے لیکن خلاف سنت ہے تو ہر یہ ہر وقت یہ دھن اور دھیان اور فکر رہنا کہ ہم جو ہے کام سنت کے مطابق کریں جو کام کر رہے ہو چاہے وہ گفتار ہو چاہے ہماری کردار ہو چاہے رفتار ہو چاہے جو گھر کے اندر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ سب کے سب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بیت کلا جانا وضو کا طریقہ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق اور بول چال کے اور معاشرت کے عدالت سب کے سنت کے مطابق ہونا چاہیے تب تو اس کا جینا کچھ جینا ہے دل درخت میں دل درخت میں آرے بہو چو گل مدی میں آرے بہو چو گل مدی الم جس کا نو دے پل جس کا نو دیر اس کا رحمت اللہ لیں گے من بزارشات جو جنوبی افریقہ میں ہوئے اور حضرت نے اس کا نام رکھا ہے پردیش میں تذکرہ وطن تاکہ اس سے ظاہر ہو جائے کہ یہ پردیس ہے دنیا اور ہمارا اصلی وطن یہ نہیں ہے جو لوگ اس دنیا سے جی لگائے ہوئے ہیں ان کو یہ تمبیر ہو جائے کہ یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ بھائی کوئی ٹرین اسٹیشن پہ جاتا ہے لاہور جانا ہے تو راستے میں کئی سٹیشن آتے ہیں تو وہاں جیسی جیسی چائے ملتی ہے وہ بھی لیتا ہے جیسی جیسی کوئی چیز جیس کی ضرورت پڑتی ہے جیسے تیسے پورا کر لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں کیا جیسی بھی چائے مل رہی ہے وہ بھی لوگ مندر پہ, پہ, پہ پہنچ کے اچھی والی پی دیں جب گھر پہنچیں گے اور اسی طرح حضرت نے فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی گئے کے صاحب آپ کے راستے میں یہ اسٹیشن پڑتا ہے مثلا کوٹ رہی تو آپ یہاں بھی ذرا ایک بنگلہ بنا لیجیے تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کوئی جگہ ہے بنانے کی یہاں تو ہمیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ رکے گی ٹرین پھر آگے چل دیں گے یہاں کیا بنانا بنگلہ وہ کہے گا کہ آپ ذرا بنا لیجیے تاکہ آپ کو راحت رہے گی آنا جانا رہتا ہے تو ذرا بنگلہ یہاں بھی بنا لیجیے کہے گا کہ نہیں بھئی یہاں تو پیسہ ضائع کرنا ہے مٹی مٹی رہ جائے گا تو ایسے ہی دنیا جو ہے عجیب پاک میں ہے کون سی دنیا کا ان کا مری اور آبر سبھی غور تنف سکا میں آج بہت حضر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون سی دنیا کا ان کمری دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر تو مسافر کا بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ یہاں وہ کوئی برداستے میں بنگلہ بنا لے اور کوئی یہاں کوئی انتظام راحت کا کرے بلکہ وہ کہتے ہیں یہاں تھوڑی دیر رہنا ہے ڈوپ ہے سایہ ہے پانی ہے نہیں ہے جیسا بھی ہے بھائی چلو تھوڑی دیر کو ہے تو دنیا کو ایسے گزارو اور یا پھر کچھ دیر کو مسافر ٹھہر جاتا ہے سائے میں اور پھر چل دیتا ہے اور بہت تنف کا ان اہل القبور اور اپنے آپ کو اہل القبور میں شمار کرو کچھ پتہ نہیں کہ ابھی جان نکل جائے کتنے آپ دیکھ لیجیے قبرستان میں جو بچے بھی ہوں گے جوان بھی ہوں گے اور گھیڑ و کے بھی ہیں بوڑھے بھی ہر طرح کے لوگ اور چلے جاتے ہیں بس کسی وقت کی آواز آ جاتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو پہلے قبول میں سے شمال کرے گا تو اس کو ہر وقت اپنے اصلی وطن کی فکر رہے گی کہ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہتا ہے پھر نے اس کا نام لگ دیا پردیش میں تذکرہ وطن تاکہ کوئی گھبرائے نہیں کیونکہ وطن کے تذکرے سے کوئی گھبراتا نہیں ہے تو معلوم ہو کہ یہ ہمارا وطن نہیں ہے وطن تو وہ ہے گھبرانا گئے ہے تو یہاں گھبراؤ اجیار سے نجات ملیں اور اپنے اللہ کے پاس ہم مزے سے رہیں پردیش میں تذکرے وطن یعنی دنیا کے پردیس میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ اچھا یہاں سے بیان شروع ہے حضرت کا خاصا طویل بیان ہے انشاءاللہ شاء اللہ تھوڑا سا پڑھ کر رو. پھر تھوڑا تھوڑا روز پڑھتے ہیں میرے دوستوں اور عزیزوں حضرت والا ارشاد فرما رہے میرے دوستوں اور عزیزوں اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرو گناہ چھوڑ دو اللہ مل جائے گا اگر چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے تو گناہ چھوڑ دو گناہوں کے ساتھ اللہ نہیں پاؤ گے تقواہ نام ہے گناہ چھوڑنے کا ان اور او اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے وہ ہمارے دوست نہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ بدماش ہیں بے حیا ہے غیرت ہیں اگر ہمارا دوست بننا ہے تو سب بے غیرتی اور بے شرمی کے کام چھوڑ دو حیا گار اور شریف انسان بن جاؤ اگر تمہارے اندر شرافت ہوتی تو تم بے شرمی کے کام نہ کرتے گناہوں کے لیے پیجامہ نہ بولتے یہی دلیل ہے کمین پن اور ذلت کی اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو توبہ کر لو اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ گناہوں کو چھوڑنے سے گناہوں پر نادم ہونے سے ولاقت مل جاتی ہے توبہ اور ندامت سے ولایت مل جاتی ہے ورنہ رات پر نزلیں پڑھو رات پر تحجد پڑھو دن کو روزہ رکھو لیکن اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے جن کو ولی بنانا ہے ان کا اعلان ہے ان اولیا اہ المتقون ان اولیا اہ المتون نہیں فرمایا یعنی جو لوگ زیادہ تحجد پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں علمسرون نہیں فرمایا یعنی جو لوگ زیادہ نواز پڑھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں علم فائمون نہیں فرمایا کہ جو روزے زیادہ رکھتے ہیں وہ میرے ولی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے ولی صرف وہ ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں یہ کیا بات ہے تحجد پڑھ رہے ہو روزے رکھ رہے ہو خانخوں میں رہ رہے ہو تصنیف و تعریف کر رہے ہو تقریر کر رہے ہو اللہ کے نام پر امت سے دعوتیں اور حلوے مانڈے کھا رہے ہو مگر گناہ تو نہیں چھوڑتے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو بس یاد رکھو اللہ کی ولایت اور دوستی طفوا پر ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر ہے تحجد پڑھنے پر نہیں ہے نقلی روزہ رکھنے پر نہیں ہے اے بھائی آنکھ بند نہ کرو گئی اوپر دیکھو تھوڑی دیر کی تو مجلس ہوتی ہے بس یاد رکھو اللہ کی غلط اور دوستی طقبہ پر ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے پر ہے تحجد پڑھنے پر نہیں ہے نزلی روزہ رکھنے پر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا کوئی ولی نہیں ہے مگر متقی بندے جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے اگر کبھی گناہ ہو جاتا ہے بشری کمزوری سے مغلوب ہو گئے تو روتے روتے اپنا ناک ختم کر دیتے ہیں کیونکہ حسینوں کی گھوم میں ناک لگائی تھی تو اب روتے روتے اپنا ناک میں دم کر دو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس قدر رو روپئے فرشتے بھی کاپنے لگے ارش بھی تمہارے آب و نالوں سے مل جائے آب و نالوں سے ندامت سے رونے سے اللہ تعالیٰ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ اپنا محبوب بنا لیتے بے بےغیرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی خاص کر وہ لوگ جو کام کاری ٹوپی پہنے ہوئے ہیں بدنظری کرتے ہیں لباس صالحین کا اور کلام کا اور کام فاصلین کا اللہ سے شرم کرو اللہ سے عہد کرو ہم سب عہد کریں اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے چاہے جان نکل جائے مگر نافرمانی نہیں کریں گے بدنظری نہیں کریں گے بس گناؤں سے بہت بچو اللہ والے گناؤں سے ہی ڈرتے ہیں ان کو دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا بس ان کو یہی ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے جو گناہوں پر جری ہوتا ہے وہ شیطان کا چیلہ ہے یعنی جو گناہوں پر بہادری کرتا ہے وہ شیطان کا چیلہ ہے گناہ کرا کے شیطان بھی اس پر ہنستا ہے کہ دیکھو مولانا صاحب کو میں نے مبتلا کر دیا میرے پہکاوے میں آ گئے بڑے متقی بنتے تھے اگر اللہ کو حاصل کرنے میں آپ مخلص ہیں اور واقعی اللہ کو چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے گناہوں کا حرام مزہ چھوڑ دو گناہوں کے ساتھ جو اللہ کے ملنے کا خواب دیکھ رہے ہیں یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور میرے دوستوں کو بھی گناہ چھوڑنے کی توفیق جان جاتی ہے تو چلی جائے دے دو اللہ کے راستے میں جان اسی کی دی ہوئی ہے مگر اللہ کے لیے گناہوں سے مکالب مت کرو اگر شیطان لا کہ گناہ کرنے سے بہت बहुत آئے گا تو شیطان سے کہہ دو جس طرح تو اللہ کی نافرمانی کر کے محدود ہوا اسی طرح مجھے محدود کرانا چاہتا ہے اپنا آزمایا ہوا نسخہ مجھ پر آزمانا چاہتا ہے اور مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اللہ کی نافرمانی عذاب ہے اگر اللہ کو دل سے چاہتے ہو تو نافرمانی چھوڑ دو عالم اور حادث اور مفتی بننا فرض کفایا ہے کچھ لوگ عالم اور کچھ حادث ہو جائیں تو سب کی طرف سے فرض کفایا ادا ہو جائے گا لیکن تقوی ہر مسلمان پر فرض عین ہے جو گناہوں پر جری ہے وہ جہنم میں جانے پر جری ہے اللہ سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو چاہے عبادت کم ہو آپ زیادہ عبادت نہ کریں صرف فرض واجب اور سنت معاہدہ ادا کر لیں مگر گناہ ایک بھی نہ کریں تو ان اللہ جنت میں جائیں گے اور تحج اشراک اور عوامی کے ساتھ اگر گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ کی دوستی نہیں مل سکتی اور گناہ نہیں چھوڑو گے تو دنیا اور آخرت میں دلیل ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ تین دفعہ مار فرما دیتے ہیں اس کے بعد پکڑ فرماتے ہیں ایک چور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یا امیر مجھے معاف کر دیجئے یہ میرا پہلا گناہ ہے آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ کم از کم تین دفعہ گناہ مار فرما دیتے ہیں اس کے بعد گرفت فرماتے ہیں تعجب ہے کہ اللہ کو بھی چاہتے ہو اور گناہ کا حرام مزہ بھی چاہتے ہو ارے گناہوں میں کیا مزہ رکھا ہوا ہے گناہوں کے جو مراکز اور جائے وقوع ہیں وہ گندے مقامات ہیں اگر ان کا پیشاب پہ تمہارے منہ میں رکھ دیا جائے تو کیا تمہیں کہنا ہے کہ میرا شیر ہے اور والا کا شیر ہے آگے سے منہ پیچھے سے بھو اے میر جلدی سے کر آخو آگے سے منہ پیچھے سے بھو اے میر جلدی سے کر آخو اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو متقی اور پرہیزگار پرہیزگار بننا آسان کر دے اپنی راہ کو ہم سب پر آسان کر دے نظر کی حفاظت کی توفیق آسان کر دے اور جنا فدکاری لباس اور دوسرے سب گناہوں سے نفرت نصیق فرما دے اے اللہ میں مسافر ہوں, ہوں اور مریض ہوں اور مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں رجکار شریف کی حدیث ہے اے اللہ فرشتوں کی آمین کی برکت سے اور مسافر ہوں اس بہانے سے قبولیت کا شرف عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو متفقی بنا کر پھر بلی اللہ بنا لیجئے اور جنتی بنا دیجئے اور گناہوں کی ضرورتوں گناہوں کی بے حیائی کو اور گناہ کی نالائقی کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے برافر ان الحمدللہ رب فروغانہ اللہ تعالیٰ کی توحیف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی, توحید اللہ تعالی سے بچنے کی ہم سب کو توحیق دے گناہوں سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے اللہ اس کے استعمال کی توفیق ہم کو عطا فرما دے اللہ ہم نے توفیقات سے بھرپور نوازش فرما اے اللہ ہم کو ہمارے گھر والوں کو سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اللہ والا بنا دے ساندہ نے عزت کر دی اور ایسے کی خطے منتخب عطا فرما دے اللہ ہم سب کو ہم نے کرم سے جذب فرما لے اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دنوں پر کھول لیجیے اور آفرت کی حقیقت ہمارے دنوں پر کھول لیجیے اور دنیا پر بننے کی حمافت سے ہم سب کی حفاظت اللہ بن اللہ خالی اللہ کا بولوں